السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورہ فین کراچی ہے اسلام اسلام انسان, انسان بن کرایا ہے انسان کی اتنی مشکلات انسان آگے گائے اس کا شریعت میں ان کوئی, کوئی اعتبار آیا اقلی ہے ایک خاص پائی نہیں سکتی جا ہی نہیں سکتی شریعت عقل کے ایسی عقل چھوڑ دیا جائے یہ سات کو ہلاکت قطر کرے جائے گا ایسی عقل الانقاد نے جو اللہ کی شریعت, شریعت کے تابع, تابع ہو جائے اللہ تعالی سے, سے بہت آئنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جس, آن جس, آن جس کی رائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سرپرستی دی،, سر دی اپنی رہنمائی دی, دی ایک ہستی ہے نہ یہ عن ہوا وہ حسنی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> ہے جن کی <سؤال> اقدس جب تک زبان آتی اس وقت تک حرکت کرتی نہیں آپ کے خواب بھی سچے آپ کی زبان سے نکلنے والی بات بھی سچی اور آپ کی ذات بھی سچی اس لیے عقل کا وجود اس کے کہ اللہ تعالی نے آپ کی یہ احمد ہے لیکن نحمت بنتی اس وقت ہے جب وہ قرآن و حدیث کے تا ہو جائے لیکن اس عقل کو میار بنا لینا مقیاس بنا لینا جان بنا لینا یہ انہیں لوگوں کا کام ہے جو قرآن و حدیث کے دشمن ہے آپ نے بڑا سن لیا اس کی مثال بھی سن لیجیے ایمان کا مطلب یہ ہے جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو شخص یہ کہتا ہے میں اس کو اپنی عقل میں پڑھ گا مجھے حقیق کی تو مانوں گا وغیرہ نہیں مانوں گا سمجھ لینا یہ ایسا شخص ہے جس کا حدیث ایمان نہیں آپ پر سوچیں گے یہ کیا بول رہی ہے ابو بکر کے پاس چہل آیا ہے سیدنا ابو بکر سے پوچھتا ہے تو بتاؤ بڑا پہاڑوں پہ چڑھے واضحوں پہ اترے بہتر نفرس پہنچے نماز پڑھائے واپس سہرے تک بہت خوش کہا اگر محمد نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے نہیں. کوئی اپنے بے بے کسی بھی تبرے کی ضرورت نہیں جو رہا ہے محبت سج رہا اس لیے میں بات کے دینا چاہ رہا یہ سب کا شکار ہے تو کیوں کہتے ہیں حدیث کو دیکھیں کہ گے یہ حدیث قابل ڈبیٹ ہے اس آرگی ہونے چاہیے میں یہ کہتا مزید ہوں جو حدیث مزید کو قابل ڈبیٹ سمجھتا ہے اس کا ایمان قابل ڈبیٹ ہے اس کے ایمان کو ڈسکس کرو یہ مومن ہے جو حدیث کے آ جانے کے بعد بھی کتاب مطلب یہ ہے اور میں دلائل سے قرآن حدیث کے دلائل سے میں کیا کہہ رہا ہوں عبداللہ وسلم بن بلالی بیٹا میرا بیٹا بھی بلال ہے لیکن لوگوں مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والا کالے رنگ کا بلال اپنے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے الفاظ اللہ اللہ کی بندیوں عورتوں کو کتنا پھیلائے گی صحابی ہیں اتنے الفاظ بیٹے کے سنے کے تھپڑ لگایا اور ابن حجر لکھتے ہیں دو مہینے تک بیٹے سے کلام نہیں جو رنگے سے ہوئی محمد مصطفیٰ کی بات کے سامنے تبصرہ کر رہے ہیں. یہ ایک بات حدیث آ جائے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے حدیث کی نہیں ہے پہ آرگیو مت کیجیے پر محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے سچا انسان اللہ نے اتارا ہی صداقت ہے جس کو کافر بھی مانتے کا ہم نے آج تک جھوٹ بولتے نہیں لے محمد مصطفیٰ کو اس لیے عقل یہ بھی فیصلہ چاہیے وہ عقل فیصلہ ہے جس عقل کی سرپرستی اللہ نے کی ہے جس زبان کی سرپرستی اللہ نے کی ہے جس کے تخیلات کی سرپرستی اللہ نے کی ہے وہ ہستی ہے جس اس کنام محمد اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی ہماری کتو کا دین ہوں گے جو کہ وقت بہت مختصر ہے یہ <محط flex cars> حدیث ہے کیا؟ اس کو قبول کرنے کے سواپ کیا ہے اور اگر اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو نقصان کیا ہے حدیث کا مطلب ہے گروپ حدیث کا مطلب ہے کلام حدیث کا مطلب ہے بات چیت اللہ تعالی بار مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ مِنَ اللَّهِ <حَدیثًا> اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے میرے رب کی پسند دیکھیے وہ تو علام الغیوب تھا اللہ کیسے منع قرآن لیکن قرآن کے لیے تعبیر جو اللہ تعالی نے پیش کی ہے وہ حدیث کے لفظ سکے اللہ, اللہ سب سے خوبصورت بات حاصل کرنے والے ہیں کیا, کیا محبوب ہے قرآن آن آن، آن، آن. لیکن یہاں بھی قرآن کے لیے جو تعمیر اللہ نے پیش کی ہے حدیث, حدیث, حدیث کے نفس میں اس حدیث سے کرتے ہو مراد قرآن ہے اللہ کی ہے لیکن اللہ نے اپنی کلام کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا اس بات کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں یہاں یعنی بھی اللہ نے اپنی کلام کے لیے حدیث کے لکشن بنوائی اور ایک پانچویں جگہ اللہ رب عزت فرماتے ہیں تم حدیث بات بنا کے لے آئے یہاں بھی قرآن مراد ہے لیکن اللہ نے لفظ حدیث جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے اس حدیث پہ ساتھ پہ ایمان نہیں ہے اس کا ایمان کس پہ ہوگا یہاں بھی اللہ نے قرآن کے لیے حدیث کا چھوڑ دو میں درست سن لوں گا اسے کیا قرآن کا طرح میں پوچھ لوں اللہ نے یہاں بھی قرآن کے لیے کو نہیں مانتے یعنی قرآن کو نہیں مانتے تو آپ اپنی جان گواہ بیٹھیں گے مراد قرآن ہے <سؤال> اللہ تعالیٰ نے حدیث کا بولا ہے اپنی بات کے لیے ہر وہ بات جو مقدس بات ہو وہ اللہ تعالی کی ہو حدیث وہ فرشتوں کی بات ہو حدیث <سؤال> بات کو بھی پوران نے انبیاء کی بات کو بھی ہدیش کہ یوسف کا غصہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں یہ من گٹ کسا نہیں ہے سب کا یہ کسان گڑک نہیں ہے انبیاء کے قصے کو بھی حدیث کہہ رہے کیا آپ کے پاس موسا کی بات نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے موسا کی بات کو بھی حدیث کہہ دیا رسول کی بات حدیث اللہ کے رسول, رسول نے چپ کے چپ اپنی بیوی سے بات کی اللہ نے قرآن اتار دیا کہ جب میرا پیارا پیغمبر اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا تو اللہ کے رسول کی بات کبھی حدیث اور یہ کیوں اتنی بار حدیث آیا اللہ تو ہے اللہ ہی آتی ہے اللہ تو جانتے تھے کوئی ایسا ٹولا پیدا ہوگا جو اس لفظ نفرت کرے گا اللہ نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہہ دیا پرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہہ دیا انبیاء کی کلام کو بھی حدیث کہہ دیا کی زبان سے نکلی بات کو بھی حدیث کہہ دیا اس لی پرانے مجید نے حدیث کی اہمیت اور عظمت خود بیان کی ہے بغاد میں سب سے بڑا مبل مزی مربی حدیث حدیث کی تاریخ تو آپ نے سنی پڑی ہے ما ابھی پہلے ملی صلی اللہ کو وسلم گئی وسلم او, او تقریر باز باز اور کا عمل بھی حدیث آپ کے, کے سامنے بھی کام ہوا آپ کی خبر بھی, بھی حدیث کیسے حدیث تو بن پوچھا اللہ کسول کیسے پتہ چلا دعوت کا کوئی بھی سلسلہ جب تک حدیث کی روشنی میں نہیں ہے وہ دعوت تبلیغ ہے ہی نہیں حدیث ہے سگ Wheels, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے پیغمبر کو کیا جس کا کام کیا تو لوگوں کو قرآن سناتے تزکیہ اور تربیت کرتے اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتے دے آپ بول کر تعلیم دیتے تو آپ کا بول بھی حدیث آپ بھی عمل کر کے دکھاتے تو آپ کا عمل بھی حدیث تو سب سے بڑا حدیث ہے پتا ہی چلا تربیت ہو تزکیا ہو تعلیم ہو تدریس ہو جب, جب تک حدیث کو مان کر نہ کیا جائے اللہ سب سے بڑا معلم تو حدیث تیسری بات قرآن مجید کی تفصیل تفصیل, تفصیل, تفصیل, تفصیل و موقع مفصر مفصر اور مفصر حدیث wa جائے گا نسر اس وقت ہوگا سونا اتنا ہوٹات ہوگی یہ ساری تفصیلات نہیں تو, تو کہہ دیا حج کرو کس پارے میں لکھا ہے پہلے کرنا ہے اور صحیح بات میں کرنی ہے پہچانوں کی طرح چلنا ہے مینامے رہنی ہیں اور کب جانا ہے اور واپس آپ کیسے مارنی ہے کس وقت مارنی ہے قرآن تو نہیں بتاتا یہ تو حدیث بتاتی ہے خزو ہے اپنی مناسب خوشو ہے اپنی مناسب کے طریقے سے کرو حیس می پتا یہ چلا دنیا کا حدیث کی روشنی میں نہیں جائے اور چوتھی بات اور پانچویں بات قرآن نے بیان کی ہے مسلمان کے جائے سے نہیں ہے کہ اپنی رائے اپنی عقل کے فیصلے کو مقدم کریں جو ایسا کرے گا وہ قرآن و حدیث کی اس سے مخالفت کی ہے اور یہ آسل اور رسول جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ناممانی کی اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ساتویں بات جو قرآن نے حدیث کے بارے میں کہہ دی ہے اگر یہ اکیلی بات کو اکیلے بیٹھ کے تین مردبہ بھی پڑھ لے میں زندہ دل بیٹھ کے پڑھ لے پوری زندگی حدیث کی مخالفت نہیں کرے آج نام لکھا جاتا ہے ساپ کے اور لاہکوں کے ساتھ یہ فلاں اور فلاں اور پھلا اور فلاں صاف ہیں پیچھے ڈگریاں لکھی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں تم صاف کے لا کے جتنے مرضی لگا لو سل میرے جلالت کی قسم، میرے محبوب تیری بات کو جب تک حتمی بار، آخری بات اٹل فیصلہ نہ جو آپ کی حیثیت کو مانتا نہیں اور اللہ کے کی کیسے مانیں گے ان کی بات کو مانیں گے وہ بھی حدیث ان کی عمل کو گے وہ بھی حدیث حدیث کو جب تک کوئی نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالی نے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بنایا تو حدیث کو ہنسنا تم سب تم کے لیے اس میں حدیث ہے یعنی اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول کی بات اور امل دونوں دو حدیث اس لیے جب تک اس حدیث کو نہیں بندہ مانتا اس کی ہدایت تک نہیں ہوتی حدیث کی اہمیت اور مانے کے بعد دوسرے کی نظر آئیے اگر حدیث تو انسان مانتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے سب سے پہلا فائدہ کوئی شخص جب یہ خاص کرتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں اس کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے حدیث حریش گوڑا نے اوتی کیسے اللہ فیصول کی یاد کریں گے وہ نہ چاہتے ہو رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حدیث کو ماننا پڑے گا ورنہ رحمت کے مستحق نہیں بناؤ حدیث غور سے دنیا اور آخرت میں چمک اور کرے اس دن چیرے اگر چمک رہے ہوں گے تو ان لوگوں کے جنہوں نے حدیث کو مانا ہوگا حواج لگائے سمے ہم نے کچھ بھی سنا پھر اس نے یاد کیا پھر صحیح صحیح لوگوں کو پہنچا دیا اس کا چہرہ چمکتا ہو آٹھیں بس میں انجام بار جس بار اس جس کو چاہیے اسے ہریس کو ماننا بار ہوگا جو و سالح قسام قسام سالحیت سالحیت اللہ اور اس کے سول نے بتایا کہ آئے دوسرا تو راستہ ہے اور آخری بات آج کی مجلس میں ہمیشہ ہمیشہ جنت, جنت میں وہی جنت میں جائے گائے کو مال بائے اللہ ساری امت جنت میں جائے کی سوائے کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا. یا رسول اللہ, اللہ, اللہ کے میں جانے سے ہے میری لات کی کیسے کہ کی بات مانی تو وہ بھی حدیث عمل مانا تو وہ بھی حدیث جس نے حدیث کو مانا وہ جنرل میں جائے گا ومن جائے جس نے کی حدیث کو نہ مانا اس نے جنرل میں جانے سے انکار کھا کار تیسرا اور راش نکتا اگر حدیث کو نہ مانے عقل میں پیچھے لگے ایک وہ عقل زبان ہے جس کی سرپرستی اللہ نے کی ہے ایک وہ عقل ہے جو شریعت سے دور ہے اگر اپنی عقل پہ ہی اعتبار کر لیا تو پہلا نقصان کیا ہوگا گمراہی وہ کی قرآن کی جس نے اللہ کی اصول جی کی نا فرمانی کی حدیث کی اس سے بڑا گمرا دنیا میں کوئی نہیں. حدیث کی نافرمانی حدیث کو نہ مانے تو منافع کا شیلا ہے مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا ع <عَسُون> جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف اور اللہ کی طرف بھی اللہ کے رسول بلاتے تھے اور اللہ کے رسول کا بلانا حدیث آپ کا کوئی عمل پیش کرنا حدیث ہے اذا بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے اگر حدیث کو نہ مانا کافر ہو جائے گا اللہ, و اللہ کی ساتھ کاف کاف کاف کاف کاف و نہیں کرتے کیا مطلب کہ یہ ویکار ہو جائے چوکی بات ہلاک ہونے والا شخص حدیث سے پھیلتا ہے اللہ کے سلام فرمائل نہیں تو روشن ہے اس سے وہ مو موڑتا ہی وہ ہے جو علاق ہونے والا ہے پانچواں سلت اور شخص میں ڈال دی جا رہی ہے جو حدیث کو نہیں کے و فرماتے ہیں جب میرے رسوائی ڈال دی جاتی جاتی جاتی نقصان سے موڑا اس کا میرے ساتھ نہیں ہے ساتواں نقصان اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا تو دنیا میں پھنس جائے گا آزمائش صیبیںری جو مخالفت کرتے ہیں حدیث کے مصیبتیں آئیں گی اور آج ہم مصیبتوں میں تم نہیں کھا سکتے مانا نہیں اللہ کے سور کی بات کو دایا ہاتھ ہو گیا پوری زندگی پھر من تک لے جائے نقصان قیامت کے اس کو اپنے آپ کو چبانا پڑے گا جو حدیث کرن میں سے اُلڑ پلڑ پلٹ کیا جائے گا جو حدیث کر بھی رسول بیان کرتے تھے اور رسول کی بات حدیث ہے اور رسول کا عمل حدیث ہے حدیث کا جو نہیں مانتا جہنم میں la na. بخاری, بخاری, بخاری. کی روایت ہے لوگوں لوگوں سب سے پہلے جو بھی میرے ہاتھ سے لے گا اسے کبھی جنت میں پیاس کا لگے گی لوگ اس لوگ بھی پہچان ہوں گا اللہ کیسے ہوں گے پتہ چلا نمازی ہوں گے میں کہوں میرے میرے میرے یہ والے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد نئے کو کون سے طریقے بنا لیے انہوں نے حدیث کو چھوڑ کے اپنی منمانی جاری اس وقت اللہ کشمائیں جنہوں نے حدیث حدیث کو مانا لیا, لیا ای ای ای ای ای ای دور کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا اور دسویں اور آخری آزمائش جو حدیث کو نہیں مانتا اس کو کیا جھیلی پڑے گی من ولم جو اللہ رسول رسول کی نا فرمانی کرتا ہے اللہ کی نا فرمانی بھی اللہ کے سور نے لگائی ہے کیسے ہوگی اللہ کے سور کی نہ فرمانی ان کی بات کو نہ مانا ان کے عمل کو نہ مانا دونوں ہی حدیث ہے ہمیشہ ہمیشہ صحیح صحیح صحیح جائے جائے جائے جائے جن, جن ساری میں جائے گی سوائے جو انکار حدیث کا انکار کر و شاید من جنب مام جنب مام جا جس نے مجھے مان لیا میری حدیث کا مان لیا وہ جرندر میں جائے گا جس نے انکار کر دیا اس کے اصل میں جرندر جانے سے انکار کر دیا میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب ربت ہمیں میں کے جمع کا مستحق بنایا